فن دونوں سفر پر روانہ راکی باں صفی نتی یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے خارا حضرت خزر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا آپ نے اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا رختہ لتو غریقہ کیا آپ نے اس کا ایک تختہ اس لیے اکھیڑا ہے کہ کشتی والے ڈوب جائیں آپ انہیں ڈبانا چاہتے ہیں لقد جیتا شعی المرا بے شک آپ نے یہ کام تو برا کیا خالا حضرت خز علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکیں گے صبر نہ کر سکیں گے اللہ تو تو. آپ نے کہا کہ مجھے اس بات میں میری گرفت نہ کریں جو میں بھول گیا وَلَا مِن اس اور میرے معاملات میں مجھ پر آپ مشکل نہ ڈالیں میں آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں فن پھر دونوں چلے ادا لک یا غلامن یہاں تک کہ دونوں کو ایک لڑکا ملا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خزر علیہ سلاۃ وسلام نے اس کو پکڑا زمین میں لٹایا اور, اور اسے ذبح کر دیا آپ نے اسے قتل کر دیا موسا علیہ السلط والسلام نبی ہیں اور نبی خلاف شریعت کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے اور خصوصاً حضرت موسا علیہ السلام تو آپ ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے تو آپ نے کہا یہ کوئی بات ہوئی کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو کوئی جرم نہیں ہے اٹھا کر آپ نے لٹایا اور اسے ذبح کر دیا تو آپ نے اس کی حکمت پوچھی کہ کیا وجہ ہے آپ نے ایسا کیوں کیا کالا قتلتا نفسن ذکی آتم نفس کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جرم کے ذبح کر دیا لقد جئت نکرا آپ نے تو یہ بہت ہی برا کام کیا